اچھا بھائی وہ کل کی تقریر سب نے لکھ لی تھی بھائی اور نقشہ بھی بنا لیا یہ تقریر اور نقشہ سنبھال کر رکھنا مارا نا یہ بڑی قیمتی تقریر ہے بھائی دیکھیے آج اس کو حل کرتے ہیں بھائی میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ چیزیں چار قسم پر ہیں مارا نا مکیلات ہوں گی موضوعات ہوں گی معدودات یا مزروعات ہیں مکیلا کس کو کہتے ہیں جن کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے بھئی بعض چیزوں کو ماپ کر بیچا جاتا ہے جس کی آسان مثال آج کل آپ دودھ دیکھتے ہیں مولانا دودھ کو کیا کیا جاتا ہے تولا جاتا ہے نہیں بلکہ خاص برتن ہے اس میں بھر کے بھر بھر کے دیں گے جتنا بھی پانچ لیٹر چاہیے آپ کو دس لیٹر چاہیے وہ بھر اتنے ہی برتن بھر کے دے دے گا یہ ماپنا ہے یہ کیل ہے مولانا سورج سمجھ میں آ اسی طرح گندم دہات وغیرہ میں اس طرح بھائی ان کا ایک خاص برتن ہوتا ہے اس میں ماپ کر بیچتے ہیں بھائی ایک موضوعات ہیں مولانا جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے یہ تو عام آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں جن کو آپ جاتے ہیں دکاندار کھول کر دیتا ہے یہ سارے موضوعات میں سے ہیں جیسے چینی ہو گئی مالانا کچھ چیزیں معدودات ہیں مالانا جن کو گین کر بیچا جاتا ہے بھائی مثلاً آپ انڈے لینے گئے سورت سمجھ تو وہ شمار کر کے دے گا آپ کو گین کر بھائی با درجن کے حساب سے مضروحات کچھ چیزیں ان کی پیمائش کر کے فروخت کیا جاتا ہے ان کو جیسے کپڑا ہے مالانا زمین ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے ناپ کر بیچا جاتا ہے پھر میں نے آپ کو لکھوایا تھا کہ مادودات اور مضروحات بھائی دو قسم پر ہیں متقاربا اور غیر متقربا یہ یوں کہیں متقربا اور متفطا سمجھ میں آیا تو متقاربا وہ ہیں جو, اے جو اے مادودات متقربا جس کے افراد ایک گسے کے قریب قریب ہوں کیا ہوں قریب قریب ہیں والا مولانا چاہے وہ معدودات دات کی قبیل سے ہے یا مضروحات مثلا دیکھیے بھائی انڈے ہیں مولانا یہ کس قبیل سے ہیں مادودات. یہ معدودات اور یہ معدودات متقاربا ہیں یعنی جس کے افراد قریب قریب ہوتے ہیں بھئی. اب انڈے آپ دیکھتے ہیں سارے انڈے بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں تھوڑا فرق ہوتا ہے لیکن اس فرق کو کوئی شمار کرتا ہے اس فرق کو کوئی شمار نہیں کرتا تو کیونکہ یہ اس کے افراد قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے جیسے تقریباً تو یہ ماضوات ہے متقاربا ہے بھائی اور کچھ ماضوات وہ ہیں جن کے افراد غیر متقربا ہیں یعنی نہیں ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جیسے مولانا بکریاں ہو گئی اب بکریاں ہیں دیکھو یہ ہیں گننے والی چیزیں ہیں گنی جاتی ہیں یا نہیں گنی جاتی ہیں یہ ہیں ماد میں سے لیکن اس کے افراد الگ ہوتے ہیں بکری لینے گئے کبھی نے کہا ایک درجن بکریاں ہم نے لینی ہے بھائی قربانی کے لیے وہ ایک درجن نکال دے بھائی درجن اتنے کا ہے نہیں بھائی ہر بکری کی فرق ہوتا ہے اس کی الگ قیمت لگائی جاتی ہے بھائی سورج سمجھ میں آئی تو ہر بکری کی الگ قیمت ہوتی ہے تو یہ کون سے ہوئے مادوداتے غیر متقارب مادو داتے معلومات دو قسم پر ہیں کچھ متقارب ہیں اور کچھ غیر متقارب ہیں جبکہ مکیلات موضوعات میں اس طرح نہیں ہے مانا اس کے سارے افراد کیا ہیں ایک جیسے ہوں گے تو وہاں تقسیم یہ نہیں ہے اسی طرح مضروعات ہیں مالانا یہ بھی دو قسم پر ہیں کچھ متقارب ہیں اور کچھ غیر متقارف بھائی یاد رکھو قدیم زمانے کے اندر کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا سمجھ میں ایک ایک دھاگا وہ جوڑتے تھے اور کپڑا بناتے تھے اور ہاتھ میں اب کپڑا بنتا ہے مشینوں پر تو ہاتھ وہ ایک جیسا تو رہتا ہی نہیں کہیں ہی ذرا ہلکا سا ہاتھ ہل گیا تو وہ دھاگا اتنی اچھی طرح نہیں لگا تو وہاں پر گزوں میں فرق ہوتا تھا ایک گز بڑا اچھا بن گیا اگلے گز میں کوئی ایک ادھا دھاگا ٹوٹا ہوا آ گیا یا کچھ آ گیا تو فرق ہوتا تھا تھان کے کپڑے میں بھائی سارا تھان بالکل ایک جیسا ہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں سارا تھان بالکل ایک جیسا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے بھائی تھان کے اندر ایک جگہ سے ایک گز کپڑا کاٹے یا دوسری جگہ سے کاٹے یا تیسری جگہ سے کاٹے کوئی فرق ہوتا ہے نہیں تو یہ مزروعات میں سے ہے اور اس کے افراد متقارب ہیں آج کل جو کپڑا ہے اس کے افراد کیا ہیں متقارب ہیں ایک دوسرے جیسے ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے آپ دکان پہ کپڑا لینے کے اس نے ایک, گز ایک طرف سے کاٹ کر دے دیا یا اس کو دوسری طرف سے کاٹ کر دے دیا کوئی اعتراض کرتا ہے ہاں اس میں عیب نہ ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا جس طرف سے بھی کاٹ کر دے دے مالانا وہ ایک جیسا ہی ہوگا سورج سمجھ میں آ تو یہ متقاربہ ہے اور پہلے زمانے میں کپڑا کس سے بنا جاتا تھا ہاتھ سے تو اس کے گزوں میں کیا ہوتا تھا فارغ بھائی کوئی گز بہت اچھا بنا ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے بھائی تو وہ, وہ کیا ہوا غیر متقاربہ میں ہوا سورج سمجھ میں آ گئے یا والا نا زمین ہے پلاٹ ہیں بھائی تو جو پلاٹ سڑک کے ساتھ ہوگا وہ مہنگا ہوگا جو اس سے پیچھے والا ہوگا وہ ذرا سستا جتنا دور چلتے جائیں گے اس سے کیا ہوتا جائے گا سستا ہوتا جائے گا تو افراد ایک جیسے ہوئے یا الگ الگ ہو گئے الگ الگ ہو گئے مولانا سورج سمجھ میں آئی بھائی قیمت الگ ہے بھائی ایک جیسے نہیں قیمت الگ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ مولانا کی معدودات بھی دو قسم پر ہیں متقارب اور غیر متقارب اور مضروعات بھی کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر ہیں متقاربہ اور غیر متقرب تو کل چھ قسم کی چیزیں ہو گئیں مکیلات موضونات معدودات متقاربہ معدودات غیر متقاربہ مضروعات متقاربہ اور مضروعات غیر متقاربہ جی آگے پھر مسائل سمجھنے سے پہلے میں نے دو مقدمات آپ کو لکھوائے تھے مقدمہ اولہ کیا تھا کہ جب لفظ کل کی اضافت کسی ایسی چیز کی طرف ہو جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو وہ ادنا اور عقل کو شامل ہوگا ادنا مقدار اور وہ کتنی ہے ادنا فرد کتنا ہے ایک ہے مولانا ایک کو شامل ہوگا ہمارے تینوں ایما کے نزدیک بھائی مثلاً آپ کے پاس گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں بھائی تو بیچنا چاہتے ہیں آپ خریدار کو کہتے ہیں بھائی ہر کفیس یہ گندم میں آپ کو بیچتا ہوں ہر کفیس ایک درہم کے بدلے ہر کفیس <تصفی> کل و کفیز تو کل و کل کی اضافت کس کی طرف ہو گئی کفیز اور کل کی اضافت کفیس کی طرف ہو گئی اور معلوم ہے بھائی کل کتنے کفیس ہے اس کے اندر منتہا کا پتہ نہیں ہے تو جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم نہ ہو تو کتنے کو شامل ہوتا ہے ایک کو لہذا ایک آدمی نے دوسرے کو گندم یہ کہہ کر بیچی یہ گندم میں نے آپ کو بیچی ہر کفیس ایک درہم کے بدلے اس نے کہا میں نے خرید لی آپ کیا حکم لگائیں گے فوراً صرف ادنا فرد میں بہ ہوئی ہے عقل کے اندر بہ ہوئی ہے اور وہ کون سا ہے ایک صرف ایک کفیس میں بہ ہوئی ہے سورج سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو ایک کفیز میں بیس جائے باقی کے اندر بحث صحیح نہیں یہ تھا پہلا مقدمہ سمجھ میں آ سب کو مقدمہ ثانیہ دوسرا مقدمہ میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہیں بھائی. ایک ہے اصل ایک ہے وصف ایک کیا ہے توجہ سے سننا بھائی مشکل بحث ہے سمجھ لو اچھی طرح اس کو ایک ہے اصل اور ایک ہے یاد رکھو سمن جو آتے ہیں اصل کے مقابلے میں آتے ہیں اصل میں زیادتی ہوتی ہے سمن بھی بڑھتا ہے گندم آپ خریدتے ہیں ایک قفیص ہے کتنے کا ایک دیرہم دو قفیص ہوا تو کتنے دیرہم تین قفیص ہوا تو کتنے دیرہم چار قفیص ہوا تو کتنے دیرہم چار دیر تو دیکھو اصل بڑھ رہی ہے اصل یعنی وہ چیز بڑھ رہی ہے قیمت بھی بڑھ رہی ہے پیسے بھی اسی اعتبار سے بڑھ رہے ہیں تو سمن جو ہوتے ہیں پیسے جو ہوتے ہیں کس کے مقابلے میں آتے ہیں اصل کے مقابلے میں وصف کے مقابلے میں کبھی پیسے نہیں ہوتے یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو میں نے بتلایا تھا ایک ہے اصل اور ایک وصف اصل اور عین کے مقابلے میں تو سمن آتے ہیں مگر وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آتے اچھا اب یاد رکھیے یہ جو مکیلات اور موضوعات جو ہیں ان کے اندر قلت اور کثرت اصل ہے مکیلات اور موضوعات ان میں قلت اور کثرت کیا ہے اصل ہے یعنی تھوڑے ہوں گے تو سمن بھی کیونکہ اصل کے اصل ہے اور اصل کے مقابلے میں کیا آتے ہیں سمن تو جب کم ہوئے تو اصل کم ہوا اور اصل کے مقابلے میں آتے ہیں سمن تو جب اصل کم ہوا تو سمن بھی اور اگر مقدار بڑھتی ہے تو معلوم ہوا ہے اصل یعنی اور عین بڑھ رہی ہے اور اصل اور عین کے مقابلے میں سمن آتے ہیں تو جب اصل اور عین بڑھ رہی ہے تو سمن بھی بڑھ جائیں گے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی جب کہ زیرا فکا فرماتے ہیں زیرا وصف ہے مزروعات میں کیل اور وزن کو تو اصل قرار دے دیا لیکن زیرا کو انہوں نے کیا قرار دیا جو گز ہے اس کو کیا قرار دیا انہوں نے وصف قرار دے دیا کیا قرار دیا بھائی کپڑا ماپتے ہیں یہ جو اس کے اندر گز ہیں یہ کیا ہیں وصف ہے اصل نہیں اور وصف کے مقابلے میں سامان نہیں آتے ضابطہ سمجھ میں آیا اب پتہ کیسے چلے گا کیا چیز اصل ہے بھائی کیسے پتہ لگے گا کیا چیز اصل ہے کیا چیز وصف. تو میں نے ضابطہ آپ کو لکھوایا تھا ما تیب و تب عید و تشقیر بس وَمَا لے ساضا لکھ زیادت و نقصان وہ چیز جو عیب دار ہو جاتی ہے تبعیض و تشخیص سے تبعیض کا معنی باز باز کر دینے حصے حصے کر دینا تشخیص کا بھی یہی معنی ہے مولانا ٹکڑے کر دینا حصے کر دینا بھائی جس چیز کے حصے بکرے کر دیں الگ الگ ٹکڑے کر دیں اس سے اس میں عیب آ جائے معلوم ہوا یہ اس کے اندر وصف ہے تو یہ زیاتی اور کمی زیاتی کیا ہے وصف ہے سورج سمجھ کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے مولانا سات گز کا آپ اس کو لیتے ہیں پانچ سو روپئے میں کتنے میں لے لیتے ہیں پانچ سو روپئے میں لے لیتے ہیں آرام سے لے لیں گے اچھا کپڑا ہے بھائی آرام سے آپ کا سوٹ بن جائے گا لیکن وہی کپڑا دکاندار کیا کرتا ہے ایک ایک گز والے سات پیس کاٹ کے رکھ دیتا ہے آپ کوئی لے گئے اس کو کوئی سوٹ بنوا سکتا ہے نہیں بھائی اب کپڑے میں عیب آ گیا. تو دیکھو حصے بکرے کیے اس کے ٹکڑے کیے تو اس میں کیا آ عیب ایب تو جو چیز حصے بکرے کرنے سے ٹکڑے کرنے سے عیب دار ہو جائے اس میں کمی زیادتی یہ کیا ہے وصف اور کمی زیادتی کس سے ہو رہی ہے گزوں سے ہی تو ہو رہی ہے معلوم ہو یہ گز کیا ہے وصف ہے کپڑے میں اور جس چیز کے اندر ایسا نہ ہو حصے ٹکڑے کرنے سے اس میں کوئی عیب نہیں آتا تو وہ کمی زیادتی اس کے اندر کیا ہے اصل ہے دیکھو گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے سو کا گندم ہے مولانا سو درہم کی بکے گی میں یوں کرتا ہوں ایک ایک کفیز اٹھا کے الگ الگ رکھ دیتا ہوں پھر ان کو ملا دیا کوئی عیب آیا بھائی جی الگ کیا تو بھی کوئی عیب نہیں ملایا پھر بھی کوئی عیب لیکن کپڑے میں عیب آ رہا تھا الگ کر کے بعد میں ابھی کٹھے سی بھی دو پھر بھی مسئلہ حل نہیں تو معلوم ہوا یہ جو جس چیز میں حصے کرنے سے عیب نہیں آتا اس میں کمی اور زیادتی کیا ہے اصل ہے سورج سمجھ میں آ گئی اسی طرح وزن کرنے والی چیزیں بھی ہیں چینی ہے مولانا سو کلو پڑی ہے اس کے میں سو حصے کر دیتا ہوں پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہوں کوئی عیب آیا نہیں معلوم ہوا اس کے اندر کمی زیادتی नहीं. اصل ہے زیادہ سمجھ میں آیا جو اس چیز کے حصے کر دیں اس میں عیب آ جائے تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے وصف اور جس چیز کے حصے کر دیں اور پھر اس میں عیب نہ آئے تو اس میں کمی زیادتی کیا ہے اصل ہے یہ ذاتہ یاد رکھنا اب بھائی آگے بات یہ لکھوائی تھی کہ بھائی دیکھو زیرا کو انہوں نے کیا قرار دیا ہے ف نے وصف قرار دیا ہے لیکن اس زرا میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے گز بڑھتے ہیں تو کپڑا بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے معلوم ہوا اس سے چیز کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے بھائی اور اصل وہ ہوتا ہے جس سے چیز کی مقدار بڑھتی ہے وہ بڑھتا ہے تو چیز کی مقدار بڑھتی ہے معلوم ہوا اس میں اصل بننے کی صلاحیت بھی ہے زیرا کو قرار کیا دیا لیکن اس میں بھائی جیسے دیکھو گندم کے اندر بھائی کفیس کو کیا قرار دیا انہوں نے اصل قرار دیا یا وصف اصل قرار دیا قفیس بڑھیں گے تو گندم بڑھے گی بھائی معلوم ہو یہ اصل ہے تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے پھر تو کپڑے کے اندر جو گز بڑھتے ہیں تو کپڑا بھی معلوم ہوا اس میں بھی اصل بننے کی سلف کہاں نے وصف قرار دیا ہے لیکن اس میں اصل بننے کی صلاحیت اور پھر یہ کبھی اصل کے قائم مقام ہو جاتا ہے اصل بن جاتا ہے کاپ جب ہر گز کی قیمت ذکر کر دی جائے کیا کر دی جائے بھائی مثلا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے آٹھ گز کا کپڑا ہے میں آپ کو بیچتا ہوں ویسے بیچتا ہوں آپ کو بھائی ہر گز کی قیمت ذکر نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہ کپڑا میں نے آپ کو سو روپے میں بیچا میں نے کسی گز کی کوئی قیمت ذکر کی نہیں کی لیکن اگر میں ہر گز کی قیمت ذکر کر دوں یہ کپڑا میں نے آپ کو بیچا سو روپے میں ہر گز مثلاً کتنے کا ہے مثلاً پانچ گز کپڑا ہے ہر گز کتنے کا ہے بیس روپے کا ہے اب میں نے ہر گز کے مقابلے میں قیمت ذکر کر دی اب مولانا یہ اصل بن گیا گز بڑھیں گے تو پیسے بڑھیں گے گز کم ہوں گے تو پیسے بھی کیونکہ ہر گز کی میں نے کیا ذکر کی ہے قیمت ذکر کی ہے اور جب گز بڑھتے گئے معلوم ہوا پیسے بھی بڑھتے گئے یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ دو مقدمات پورے ہوئے یہاں پر آ کر بھائی اچھا اب بھائی یہ چیزیں بیچتے ہوئے یہ جو چھ قسم کی چیزیں ذکر ہوئیں مولانا کون کون سی مکیلات موزوںات और سقاربہ اور ماضاتے और اور مضروعات اور مضروعات, اور مضروعات, اور مضروعات کو بیچتے ہوئے کل مقدار ایک ہے کل مقدار اور ایک ہے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت دو چیزیں ہیں یہاں پر کتنی چیزیں دو نمبر ایک کیا کل مقدار, مقدار, مقدار یعنی بیچتے ہوئے کل مقدار ذکر ہوگی یا ذکر نیمیدیم میرے پاس گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے میں تمگا یہ سو فیصد گندم ہے تو میں نے کیا ذکر کر دیا کل مقدار اور کبھی میں کل مقدار کو ذکر ہر پیمانہ میں نے آپ کو کتنے کا بیچا ایک دھیر نیمیدیم نیمیدیم क... اب میں نے کل مقدار ذکر تو کبھی کل مقدار ذکر کی جائے گی اور کبھی کل مقدار ذکر نہیں اسی طرح ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت وہ کبھی ذکر ہوگی کبھی ذکر مثلا گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے بھائی میں نے آپ کو کہا یہ سو خفیس گندم ہے میں نے آپ کو سو درہم میں بیچ دی کیا میں نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کی ہر پیمانے کی الگ قیمت میں نے ذکر نہیں کی اور ایک صورت ہے کہ میں یہ دوسری صورت بنا لو بکریوں کی بنا لو میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہے میں نے آپ کو کہا یہ سو بکریاں ہیں یہ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے میں فروخت کر دی یہ مثال بنا دے. کتنی بکریاں ہیں اور میں نے کتنے میں فروخت کی تو میں نے کل مقدار ذکر کی کہ سو بکریاں ہیں ہر بکری کی قیمت ذکر کی تو کبھی ہر فرد کی قیمت نہیں ذکر نہیں ہوتی اور کبھی ذکر ہو جاتی ہے یہ سو بکریاں ہیں اور ہر بکری کتنے کی ہے ایک ہزار کی ہر بکری ایک ہزار کی ہے اب میں نے کیا کر دیا ہر فرد کی قیمت ذکر کر دی تو ایک ہے کل مقدار وہ کبھی بیا میں ذکر ہوگی کبھی ذکر نہیں اور ایک ہے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت وہ بھی کبھی ذکر ہوگی کبھی ذکر تو کل چار صورتیں بن گئیں پہلی صورت کیا نہ تو کل مقدار ذکر کرے اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر کرے ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت بھی ذکر نہیں مثلا بھائی میرے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ ہے میں نے آپ کو کہا یہ ریوڑ یہ ساری بکریاں میں نے آپ کو ایک لاکھ میں بیچ دیں کتنے میں بیچ دیں اب آپ بتائیے میں نے تعداد ذکر کی کل کتنی بکریاں یہ بھی نہیں ذکر کی اچھا ہر بکری کی قیمت ذکر کی وہ بھی نہیں ذکر کی تو نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر فرد کی ایک یہ صورت ہو گئی بھائی دوسری صورت بھائی دوسری صورت کیا بنائی تھی کل مقدار تو ذکر نہیں ہے لیکن ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہے میں نے کہا یہ بکریاں میں نے آپ کو فروخت کی ہر بکری دو ہزار روپے کی ہے اب میں نے کل تعداد بتائی کتنی بکریاں کل تعداد لیکن ہر فرد کی کیا ذکر کر دی قیمت <سؤال> <خیمت> ذکر کر دی دوسری سورت یہ تھی تیسری سورت بھائی کل مقدار تو ذکر کرتا ہے لیکن ہر فرد کی قیمت ذکر میں کہتا ہوں یہ سو بکریاں میں نے آپ کو ایک لاکھ میں بیچ دیں تو میں نے کیا ذکر کیا کل مقدار لیکن ہر بکری کی قیمت ذکر چوتھی سورت یہ ہے مولانا کہ دونوں چیزیں ذکر کی جائیں یہ سو بکریاں ہیں ایک لاکھ میں میں نے آپ کو فروخت کر دی ہر بکری ایک ہزار کی ہے دیکھا کل مقدار بھی ذکر کر دی کتنی بکریاں سو اور ہر بکری کی فیمس بھی ذکر کر دی کہ ہزار ہزار ہے تو کل کتنی صورتیں ہو گئیں چار پہلی صورت کیا تھی دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ذکر دوسری صورت کیا تھی صرف ہر فرد کی ہر پیمانے کی تیسری سورت کیا تھی صرف کچھ مقدار ذکر ہے اور چوتھی سورت کیا تھی دونوں ذکر ہے بھائی دونوں پہلی सूरत کیا تھی دونوں میں سے کوئی بھی چیز ذکر تھی دوسری سورت کیا تھی صرف ہر پیمانے یا ہر فرض کی قیمت تیسری سورت کیا مقدار ذکر ہے اور چوتھی سورت دونوں ذکر ہے کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی یا ہر فرد کی قیمت پہلی سورت کون سی تھی دونوں چیزیں ذکر نہیں ہے نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر فرض کی قیمت یہ مسئلہ صاحب کتاب نے آپ کو بتلا دیا المشار المشارا بھائی یہ صفا دیکھیے بئی کتاب کا چوتھی پانچویں چھٹی سطر ہے بھائی ول آواز المشارو الحا لتی مقداری بول المشار ہوئی رہی اور وہ ایور جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہو وہ محتاج نہیں ہیں اپنی مقدار کے معرفت کے بہ کے جائز ہونے سورج سمجھ میں آ گئی یہ بے جائز ہو جائے گی اس میں کسی قسم کا جھگڑا ہی نہیں ہے میرے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ کھڑا ہے میں نے کہا یہ ساری بکریاں میں نے آپ کو ایک لاکھ میں فروخت کر دیں یہ ساری بکریاں میں نے کیا کر دی بھائی میں نے کل تعداد ذکر کی ہر فرق کی قیمت ذکر کی جھگڑا کوئی آئے گا یہ سامنے پڑی ہوئی ہے میرے پاس گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے میں نے کہا یہ ساری گندم میں نے آپ کو سو درہم میں فروخت کر دی میں نے کوئی عقیزوں کی مقدار ذکر کی ہر پیمانے کی کوئی قیمت ذکر کی نہیں لہذا اس میں کسی کی یہ تو ہے اس کی بے میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں سورج سمجھ میں آ یا بھائی میں آپ کو کہتا ہوں یہ جو میرا گودام بھرا ہوا ہے یہ ساری گندوں میں نے آپ کو دس لاکھ میں فروخت کر دی میں نے کوئی ذکر کیا کتنی گندوں میں اور فی فیس یا فی کلو میں کس طرح دے رہا ہوں نہیں جھگڑے کا کوئی امکان ہے نہیں اس کو پتہ ہے اتنا گودام ہے اتنی گندم بھری ہوئی ہے مرضی ہے لیتا لے نہیں لیتا نہ لے کو سمجھ میں آ گئی تو اس میں یہ تو چوتھی سورت, یہ کون سی سورت ہی پہلے اس کا حکم متن بیان ہو چکا تو یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے چاہے یہ مکیلات میں سے ہو چاہے یہ مضروحات میں سے ہو موضوعات میں سے ہو چاہے یہ ماجودات متقاربا میں سے ہو یا موجودات چاہے یہ مضروعات متقاربا سے ہو یا مضروعات غیر متقاربا سے جو بھی ہے چھ کی چھ سب کی بے اگر یہ اس طریقے پر ہوئی جس میں نہ کل مقدار ذکر ہے اور نہ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہے جب وہ چیز سامنے موجود ہے تو بے کیا ہو گئی صحیح ہو گئی کسی قسم کا جھگڑا ہے سب کی آپ مثالیں بنا سکتے ہیں بھائی مکیلات میں میں نے گندم کی مثال بنا دی موزوںات میں آپ چینی کی بنا لیں بھائی یہ سامنے آپ کے چھ بوری چینی پڑی ہوئی ہے سمجھ میں آیا بھائی بوری آپ نے خود بھری ہے پتہ نہیں ہر بوری میں کتنا لیکن چیز سامنے موجود ہے نہ آپ نے کل تاج مقدار ذکر کی کتنے کلو ہے اور نہ آپ نے فی کلو کی قیمت ذکر کی یہ ساری میں نے آپ کو دس ہزار میں بیچی کوئی جھگڑا آئے گا نہیں آئے گا وہ لینا شام چیز سامنے پڑی ہے اچھا مادو کے اندر چلے جائیں مادو غیر متقاربہ اس کی مثال بکریوں والی تھی وہ گزر گئی مادو متقاربہ ہیں مثلا انڈے ہیں بھائی سامنے انڈے پڑے ہوئے ہیں بہت زیادہ لیکن کہتا ہے یہ سارے انڈے آپ کو میں نے ایک ہزار میں بیچے کل تعداد ذکر کی نہیں کی اور ہر انڈے کی قیمت ذکر کی نہیں کی یہ صحیح اسی طرح مضروحات کے اندر دیکھ لیں بھائی سورج سمجھ میں بھائی اچھا باقی تین صورتوں کے لیے میں نے آپ کو نقشہ بنوایا تھا بھائی اچھا نقشے کے اوپر پہلے خانے میں کیا لکھا تھا بھائی پھر آگے کیا تھا ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت ذکر ہے اور کل مقدار ذکر نہیں یہ کون سی صورت تھی دوسری اگلے خانے میں کیا تھا جب صرف کل مقدار ذکر کی جائے ہر پیمانے کی قیمت ذکر نہ آخری خانے میں کیا تھا جب دونوں کو کل مقدار بھی اور ہر پیمانے کی یہی تین صورتیں ہیں نا ایک صورت کا حکم تو ساروں کا پہلے گزر گیا تین صورتیں باقی ہیں اس کا حکم بتلا رہا تو بھائی اگر چیز مکیلات موضونات یا مادو متقاربہ کی قبیل سے ہو کس قبیل سے ہو مکیلات میں سے ہو چاہے موضوعات میں سے ہو یا مادو متقاربہ میں سے کل مقدار ذکر نہیں کرتا صرف کیا ذکر کرتا ہے ہر پیمانے یا ہر پر کی پہلی چیز کیا ہے مکیلات کی مثال بناؤ گندم پڑی یا مالانا میرے پاس بہت ساری گندم کا ڈھیر ایک لگا ہوا ہے یا گودام کے اندر گودام بھرا ہوا ہے مالانا گندم سے میں نے دوسرے آدمی سے کہا یہ جو گودام کے اندر گندم ہے یہ ساری آپ کو میں نے بیچ دی ہر قفیص کتنے کا سو روپے کا ہر قفیص مثلاً کتنے کا سو روپے میں نے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کر کل مقدار ذکر کی کتنی گندم ہے یہ وہ پہلی صورت آ رہی ہے اس صورت میں میں نے کہا کل کفیز ربیتی کیا کہا بھائی کلو کا فیس دن کیا چیز ذکر کی دو میں سے ہر پیمانے کی قیمت ذکر کر دی آپ کیا حکم لگائیں گے بھائی وہ میں نے آپ کو مقدمے میں پہلا ذاب کا کیا لکن تھا جب پل کی اضافت کس کی طرف ہو جب کل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جس کی انتہا کا پتہ <تصفح> نہ ہو تو کتنے میں بے ہوتی ہے صرف ایک میں تو یہاں بھی میں نے کہا بھائی کل کا فیس ہر خفیس روی اور کل کتنے قفیز ہیں قفیزوں کی تعداد کا پتہ ہے گودام میں نہیں پتہ تو ضابطہ لگا دو فوراً ایسی صورت میں کیا ضابطہ تھا ہمارے علم صلافہ کے نزدیک ادنا عقل میں بے ہوگی اور ادنا اور عقل کتنا ہے ایک ہیں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ امام صاحب امام صاحب فرماتے ہیں صرف ایک کفیز میں بے ہوگی ضابطہ تو تینوں کے نزدیک ہے لیکن یہاں امام صاحب آگے آئے گا مولانا کو کے اندر بدلائیں گے ایک کفیز میں امام صاحب فرماتے ہیں بے ہو جائے گی سمجھ میں آیا اور باقی مقدار مجہول ہے لہذا اس کے اندر بیس جائز پتہ نہیں کتنے کفیز ہیں اس کے اندر بھئی ہزار ہیں دو ہزار ہیں تین ہزار ہیں ایک منٹ صاحبین اس صورت میں فرماتے ہیں بھئی کہ بے صحیح ہو جائے گی امام صاحب نے تو فرمایا تھا جہالت آ والا نہ پتہ نہیں کتنے کفیز ہیں فرماتے ہیں جہالت تو آ گئی لیکن یہ جہالت کوئی جھگڑے کا باعث نہیں کیونکہ ان دونوں کے ہاتھ میں لیں گے اس اس کیا ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا کتنی ہے تو بارال میں نے امام صاحب کے قول کے مطابق لکھوا دیا آپ کو بھائی جب صرف ایسی صورت کے اندر صرف کتنے میں بے ہوگی دیکھا اب پہلے خانے میں لہذا کیا لکھا صرف ایک فرد یا ایک پیمانے کے اندر کیا ہو گئی یہ مکیلات کی مثال تھی موضوعات میں بھی یہ مثال بنا لو گئی میرے سامنے چینی پڑی ہے کافی زیادہ میں نے آپ سے کیا کہا ہر یہ چینی ہے یہ میں آپ کو بیچتا ہوں ہر کلو کتنے کا بیس روپے کا ہر کلو بیس روپے کا اب میں نے کل مقدار ذکر کی صرف کیا کیا قیمت ہر پیمانے فوراً کیا حکم لگائیں گے آپ کتنے میں بے صحیح ہوئی ادنا اور عقل میں اور وہ کتنا ہے ایک ہے مانو ایک کلو میں بے صحیح ہوئی باقی صحیح معدودات متقاربا کا بھی یہی حکم بتلایا تھا اس کی مثال بناؤ بھائی انڈے ہیں انڈے بہت سے انڈے پڑے ہیں بھائی میں نے آپ سے کہا یہ سارے انڈے میں نے آپ کو فروخت کیے فری انڈا دو روپے اب بھائی ہر انڈا دو روپے قیمت تو ذکر کرتی ہر فرق کی لیکن کل مقدار کا پتا ایسی صورت میں کیا حکم لگتا ہے کتنے میں ہوتی ہے ادنا اور عقل میں اور وہ کیا ہے ایک ہے صورت سمجھ میں آگئی یہ مکیلات موضوعات تینوں کا حکم چل رہا ہے اگلی صورت کی مولانا جب کل مقدار ذکر کی جائے یاد رکھیے یہاں پر کل مقدار جب ذکر کی جائے ساتھ ہر پیمانے کی قیمت ذکر ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا ان دونوں صورتوں کا تیسری اور چوتھی صورت کا ایک حکم ہے صرف کل مقدار ذکر کر دی جائے لہذا اب یہ صورت بنا لو پہلی صورت کیا بناتے ہیں صرف کل مقدار ذکر کی بھائی میرے پاس گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے یہ موبائل ہے بھائی موبائل میرے پاس نئے نئے پیک شدہ موبائل بھائی نئے موبائل پیک شدہ پڑے ہیں مولانا بہت سارے ڈبے پڑے ہیں میں نے آپ سے کہا یہ سارے موبائل میں نے یہ ایک ہزار موبائل میں نے آپ کو ایک لاکھ میں فروخت کر دیے کیا کہا میں نے ایک لاکھ میں آپ کو فروخت کر دیے اب آپ مجھے بتلائیے مولانا یہ ڈبا پیک موبائل یہ کس قبیل سے ہیں یہ ہے میں سے مادہ جاتا ہے اور متقارب ہیں یا غیر متقارب ملتا ملتا ایک قسم کے اثارے قسم قسم کے نہیں ایک قسم کے اثارے یہ متقارب ہیں یا غیر متقارب متقارب ایک جیسے ہیں بھائی سمجھ میں سوئی جتنا تو فرق ضرور ہوگا یا کچھ ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھی تو لیکن اس کو کوئی شمار کرتا ہے نہیں بھائی سمجھ میں تو یہ مادو دات متقاربا کی مثال میں ذکر کر رہا ہوں اچھا میں نے کیا کہا تھا آپ سے ایک ہزار موبائل ہیں اور کتنے میں فروخت کیے میں نے کیا چیز ذکر کی کل مقدار ہر موبائل کی قیمت ذکر کی نہیں لیکن ذکر نہ بھی کریں ہر موبائل کے خود بخود قیمت کتنی نکل آئی ایک ہزار نکل آئی سورت سمجھ میں آ لہذا اسی لیے میں نے کہا جب کل مقدار معذوزات مسئلہ موضوعات میں جب کل مقدار ذکر کر دیں تو پھر ہر پیمانے کی قیمت یا ہر فرق کی قیمت ذکر کرنا ضروری وہ خود بخود نکل آتی ہے اچھا اب اس صورت میں آپ نے بے ہم دونوں کے درمیان بہ ہو گئی اب آپ نے موبائل اٹھانا شروع کیے گن رہے ہیں دیکھا تو پورے نکل آئے بھائی بے کیا ہو گئی صحیح ہو گئی جتنے ذکر تھے موبائل بھی اس لیے میں نے پہلی صورت سکھوائی اگر مبیا مذکورہ مقدار کے برابر ہوا مزکورہ تعداد کے برابر ہوا تو بے کیا ہو گئی بے میں نے بھی بیچے تھے ہزار موبائل نکلے بھی کتنے دوسری صورت کم نکل آتے ہیں بھائی اب اس نے گننا شروع کیے تو موبائل کتنے میں نے کہے تھے سو تھے ہزار ہزار, ہزار. اس نے گنے تو ساڑھے نو سو موبائل نکلے بھی. نو سو موبائل نکلے کیا حکم لگائیں گے جی بھائی اب یہاں جتنی تعداد کم ہوئی اتنے پیسے بھی کم ہو جائیں گے تو ایک موبائل کتنے کا تھا مثلاً فرض کرو میں نے کہا تھا ہزار موبائل ہیں اور ہر موبائل سارے ساڑھے دس لاکھ روپے کے تو اب ایک موبائل ایک ہزار کا بن گیا کتنے کا بن گیا تو اب ساڑھے نو سو موبائل نکلے ہیں کتنے موبائل کم پچاس موبائل کم تو ساڑھے نو سو موبائل کی کتنی قیمت ہو گئی نو لاکھ پچاس ہزار کیونکہ ہر موبائل کتنے کا ہے معلوم ہوا جتنا جتنی مقدار نکلے گی اسی کے بقدر کیا ہوگے سمن بھی دینے پڑیں گے یہ تو نہیں کہ سمان اب پورے ہی دینے پڑیں گے بلکہ جتنی مقدار ہوگی اسی کے بقدر سمند دینے پڑیں گے لیکن ساتھ ساتھ خریدنے والے کو اختیار بھی ہے لینا چاہے لے تو اور چھوڑنا چاہے تو کیوں اختیار کیوں وجہ یہ بھائی ہو سکتا ہے ضرورت ہی تھی میرے سے وہ ساڑھے نو سو موبائل سے مسئلہ بن گیا بھائی سارے موبائل اکٹھے لے رہا تھا تو سستے پڑتے تھے پچاس الگ لے گا تو لازمی بات ہے کیا ہوں گے تو اس پر آکت تقسیم ہو گیا بھائی سمجھ میں آیا لہذا لہٰذاشت پھر اس کو اختیار دے دیتی کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی ضرورت اس سے پوری نہ ہو رہی صورت سمجھ میں آ تو کیا حکم لکھوایا تھا اگر مقدار برابر ہوئی تو بے اگر کم ہوئی تو جتنے مقدار یا افراد کم قیمت بھی اتنی ہی کم ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا اسے اختیار بھی ہوگا بیک کو پسند کرنا چاہے چھوڑنا چاہے توڑ سکتا ہے اور اگر زیادہ نکلے تو موبائل گننا شروع کیے دیکھا تو وہ گیارہ سو نکل آئے آپ کیا کریں گے نہیں میں نے کیا لکھوایا تھا بھائی میں نے آپ کو کتنے بیچے ہیں ہزار ہزار لے لو اس میں سے سو چھوڑ دو کی ہوئی ہے؟ ہزار کی بہ ہوئی ہے سمجھ میں میں نے آپ کو کہا تھا اگر کم نکلے تو پیسے کم ہو جائیں گے لیکن ساتھ اختیار ہوگا لیکن اگر زائد نکلے تو زائد کس کے ہوں گے بائے کے ہوں گے سورج سمجھ میں آ گئی یہ مسیلات کا بھی حکم ہے موزوںات کا بھی اور ماد اگلی سورج پہ آ جائے مولانا مادو دات متفاوتا مادو متفاوتا کا حکم بھائی ماد... یعنی غیر متقاربا غیر متقاربا کیا مثال بنائیں اس کی بھائی جی گننے والی چیز ہو اور افراد الگ الگ ہوں بکریاں بنا لو اور بھائی جی तुम्ट तुम्ट استعمال شدہ موبائل تھی بناؤ مثال استعمال شدہ موبائل والا ایک جیسے ہوتے ہیں سارے الگ الگ ہوتے ہیں وہی موبائل جب ڈبا پیک تھے سارے نئے تھے ایک جیسے تھے لیکن وہی موبائل جب ڈبے کھل گئے استعمال ہو گئے اب سارے کیا ہو گئے بھائی استعمال شدہ موبائل لے جائیں تو کیا دکاندار جتنے بھی آپ لے جائیں ایک ہی ریٹ ہوتا ہے نہیں وہ باقاعدہ اس کو دیکھے گا اس کی حالت دیکھے گا اور پھر اس کے مطابق ریٹ لگائے گا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا استعمال شدہ موبائل ہزار آپ یہاں پڑے ہیں میں مہمان ہزار موبائل اچھا ہاں اسی مثال بنا تو یہ معلوم کیا پہلی صورت کیا تھی بھائی نقشے میں ہر پیمانے یا ہر فرد کی قیمت اب دیکھو میرے پاس استعمال شدہ موبائل کافی سارے پڑے ہیں میں نے آپ کو بیچے کیا کہا یہ موبائل میں نے آپ کو بیچے ہر موبائل پانچ سو روپے کا ہر موبائل پانچ سو روپئے کا جی کیا کو لگائیں گے جی یہ تو میں نے نقشے میں لکھوا دیا تھا ورنہ وہ ضابطہ لگاؤ مالانا ضابطہ لگاؤ جب پل کی اضافت ایسی چیز کی طرف ہو جائے جس کا منتہا معلوم تو بے کتنے میں ہونی ہوگی اقل اور ادنا میں اور وہ کتنا ہے تو یہاں so, so, پر بھی موبائلوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو بیچا اور ہر موبائل کل موبائل کلو جال بھائی بیکم بھائی کلو جوالن بیکم تو ہر موبائل کل کا لفظ لایا اور کل کی اضافت میں نے ایسی چیز کی طرف کی جس کا منتہا معلوم ہے کل تعداد کا پتہ ہے اور ایسے موقع پر کیا ضابطہ لگتا ہے عقل اور ادنا میں بے صحیح ہوتی ہے تو لہٰذا کتنے میں بے صحیح ہونی چاہیے ایک میں لہذا ایک موبائل میں بے صحیح ہونی چاہیے لیکن مولانا میں نے کیا لکھوایا صاحب قدوری آپ کو کیا بتلائیں گے بے فاصد کیوں آپ نے ضابطہ تو ہے ایک میں تو ہونی چاہیے وجہ یہ مولانا اگر ہم یہ کہہ دیں ایک میں بے صحیح ہو گئی کیا ہو گئی ایک میں بے صحیح ہو گئی تو اب وہ کیا کرے گا مشتری ان میں سے چن کے اچھا سا موبائل نکالنے کی کوشش کرے گا اور بیچنے والا میں چاہوں گا جو سب سے گندا موبائل ہے خراب ہے وہ جو ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو کسی طرح دے دوں صورت سمجھ میں آئی بھائی یعنی وہ سب سے آلہ نکالنے کی کوشش کرے گا میں سب سے ادنا قسم دینے کی کوشش کروں گا تو جھگڑا آئے گا لہذا اور جو بے بھی جھگڑے کی طرف لے جائے وہ کیا ہوتی ہے آمد لہذا آمد بے, بے, بے, بے کیا ہو گئی اچھا بھائی ایک آدمی کو میں نے بکریاں بیچی میرے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے بھائی بہت ساری بکریاں میں نے کہا یہ ساری بکریاں میں نے آپ کو فروخت کر دی فی بکری ایک ہزار روپے کی کیا حکم لگائیں گے آپ کتنے میں ہونی چاہیے بیگ میں نے میں ہونی چاہیے ایک بکری میں لیکن کیا قرار قرار دیں دیں گے گے کیوں فاسد جھگڑا ہوگا خریدار اب چاہے گا میں خوب زبردست قسم کا زبردست قسم کے بکری نکالوں موٹی تازی اور بیچنے والا کیا چاہے گا وہ اسے مریل سی کوئی بکری نکال کے دے دے بھائی تو جھگڑا آئے گا اور جو بھی جھگڑے تک لے جانے والی وہ کیا ہوتی ہے یہ تو وہ صورت تھی جب ہر فرد کی یا ہر پیمانے کی قیمت اگلی صورت کیا ہے کل مقدار صرف ذکر کیا ہر پیمانے کی قیمت ذکر میرے پاس پرانے موبائل پڑے کافی سارے میں نے کہا یہ سو موبائل ہیں آپ کو میں نے پچاس ہزار میں فروخت کیے کیا ذکر کیا میں نے کل بھی پتا ہر فرد کی قیمت ذکر کی موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود میں نے کتنے کہا کتنے ہیں یہ سو موبائل ہیں تو اب ہو سکتا ہے یہ سو نکلیں ہو سکتا ہے یہ سو سے کم ہو ہو سکتا ہے یہ سو سے تینوں کا حکم میں نے بتلایا تھا اگر پورے سو نکلے تو بے کیا ہو گئی صحیح ہو گئی اگر کم نکلے جی بھائی دیکھو بھائی بھائی دیکھو سو میں نے کہے تھے کتنے نکلے نبے نکلے کیا ہوئے نبے نکلے اب پیسے کم ہوں گے یا نہیں کم ہوں گے بھائی پیسے تو کم ہونے چاہیے لیکن کتنے کم ہوں گے میں نے کوئی ہر فرد کی قیمت ذکر کی ہے نہیں, نہیں اور موبائل تو مختلف قسم کے ہیں مالانا ہر ایک کی قیمت الگ الگ ہے تو لہذا کتنے پیسے کم ہوں ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی تو لہذا جھگڑا آئے گا درمیان میں بھائی سمجھ میں آیا تو نہیں یہا تو آئے گا یہاں پر سمن مشہور ہو گئے بھائی کیا ہو گئے ان نبے موبائلوں کی اب کیا قیمت ہو بھائی ان نبے کی قیمت تب نکلے گی جو وہ جو دس کم ہیں ان کی قیمت کا پتہ لگے وہ دس جو کم ہیں اگر ان کی قیمت دس ہزار ہے فرض کرو وہ دس جو کم ہیں ان کی قیمت کتنی ہے تو کل پیسوں میں سے ہم دس ہزار کم کر دیں گے لیکن ان کی قیمت کا پتہ ہے جب ان کی قیمت کا پتہ نہیں تو کمی کیسے کٹوتی کیسے کریں گے اس میں سے تو سمن مشغول ہو گئے کیونکہ افراد مختلف ہیں والا ہر ایک کی کوئی اس نے قیمت ذکر کی نہیں کی لہذا کتنے پیسے کم ہوں گے یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا تو سمن مشغول ہو گئے اور بے کے اندر سمن یا مبیاں مشغول ہو جائے تو بے کیا ہو جاتی ہے فاسد تو سمن مشغول ہو گئے. اب اگلی صورت بناؤ موبائل زیادہ نکل آئے والا نا میں نے سو کہے تھے کتنے نکلے ایک سو دس نکلا ہے بھائی اب کیا کریں اب مولانا مبیاں مشغول ہوا اس لیے بے فاسد پہلے سمن پہ کمی کی صورت میں کیا مشغول تھے اب کیا ہوئے مبیاں مشغول ہوا لہذا بے فاسد بھائی مبیا کیسے مشغول ہوا جی ہاں شاہ دیکھو کتنے موبائلوں کی ہوئی ہے اب آپ اس میں سے سو نکالیں گے اور دس چھوڑیں گے تو آپ کی کوشش کیا ہوگی جو ردی ترین وہ چھوڑ دیں اور اعلیٰ ترین لے لیں اور میری کیا کوشش ہوگی کہ ردی والے آپ کے حوالے کروں اور اچھے اچھے اب دس نکال کے اپنے پاس رکھ لوں سمجھ تو جھگڑا آئے گا بھائی تو لہذا بیت ہوئی ہے سو کی لیکن کون سے بولے سو کی وہ سو مچھول ہوئے کیا ہو گیا جھگڑا آئے گا لہٰذا بے کیا ہوئی فاسد ہو گئی باقی نقشہ جو باقی ہے انشاءاللہ کل کر لیں گے بھائی اس کا اچھی طرح تکرار کریں بھائی اچھی طرح بھائی سورج سمجھ میں آگے بھائی چلیے بس ہوا المرام اللہ علم حقیقت القلم